رائے یہ تھی کہ آپ لوگ سورے فاتح جیسے سنانے کی کوشش کیجیے تاکہ کم سے کم اس کی تجویز صحیح ہوگی اس سے پہلے سورہ فاتح سنائے تھے نہیں نہیں زیادہ چیت نہیں کروں لیکن جو بسم اللہ الرحمن الرحیم مطلع. اعوذ میں پہلے کیا ہے حمزہ ہے اس کے بعد کیا ہے عین تو حمزہ کا مخرج جو ہے ادنا حلق حلق کا مخرج جو سینے کی طرف ہے اور عین کا مخرج عین اور ہا کا مخرج حلق سے اعوذ ذال ذال کا مخرج ہے زبان کی نوک سنا کا کنارہ اوپر کے دو نام اس کا کنارا اسے تین حرک نکلتے ہیں اور وا جس کو اعوذ باللہ من شی پوا کا مخرج کیا ہوگا زبان کی نوک اور اوپر کے دو دانت ہیں اس کی جلد اس سے پو دال اور تا نکلتے شیطان پاں کی آواز تھوڑی موٹی ہوگی اور تا کی آواز کیا ہوگی باریک پوا ہو جو ہے تقور ہوگا اور تا جو ہوگا باریک, باریک ہوگا باریک پور کا مکور کیسے ہوگا کیسے کریں گے تو پور ہوگا زبان کو اوپر اٹھائیں گے تو موٹا بن جائے گا شی... نیچے کریں گے شہید اور اسی زبان کو اوپر اٹھا دیں گے تو کیا ہو جائے گا یا پیش ہو تو ہوگی اور را پر جب زیر ہو تو کیا ہوگی ہو باللہ من الشیطان الرجیم بسمن رحم نی الحمد الرجیم نہیں الحمد لف جی الحمد للہ الحمد. الحمدللہ الحمد للہ ربلا <العالمين> ربل میں لام پر کیا ہے سکون ہے لام پر کیا ہے سکون تو اس کو ربلا نہیں ہے رب لا علم، لام کو روکیے ربیلا عالمین جی ربیلا جی. رب ربل الحمد للہ ربین رب رب الحمد الحمد آج جیسید. الحمد رب العالمين الحمد للہ رب المینر آواز نہ جائے ابو دست نستا ابو دست نستا نستا ابو دُ نستا اتنے ہمزہ حمزہ جب این وج ارو بالله من زب ہئی کون الله شی الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصحيح والمستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بالغيك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا نعبد. نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغطوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شيطان الرجيم, شيطاني شيطاني الرجيم شيطاني شيطان شيطاني شيطاني شيطاني شيطاني الرجيم شيطان الشيطاء شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن رب النسبه رحيم بيشرا الرحيم للرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين احتنت سروت الدین احتیاط رستقیم غین کا تلفظ یہاں سے حلق کا وہ حصہ جموں کی غیر مببوبی علیم کھینچنا ہے والا دا والا دا زبان کی کروٹ یہ ہے زبان یہ ہے, یہ ہے کورنر اور یہ ہے روٹ یہ رائٹ یا یہ لیفٹ ادھر یہ لیفٹ والا اس لیفٹ والے کو زبان دانتوں کے جڑ پہ لے جائیں والا پہلے سننے کی کوشش کیجیے والا بولی کوشش کریں گے او زبن زبرشن او زبن شہر رجیم رضیم نہیں رجیم شہید وضیم عظیم نہیں ہے میرے بھائی جیم ہے جانا جانا آنا, آنا جانا تو نہیں جی جلدی جاؤ یا جلدی جاؤ جلدی ہاں تو وہی ہے جلدی جانے والا جیم رجیم رجیم ہاں ہاں پہلے چھوٹی ہا ہے بسم اللہ, بسم اللہ. یہ پڑھنے آتا ہے دیکھ جی جیسے ہاتھ میں کیا ہے یہ چھوٹی ہاٮٔ یہ چھوٹیا ہے یہ بڑیا بسم اللہ ہیر الرحیم نیر رحیم ٹھیک ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحیم یہ بڑی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد اياك نستعين کاف ہے چھوٹی کافی یہ کا جیسے کتاب کب کب کام کرو گے کب کام کرو گے یا کب کام کرو گے کیا کہنا ابود نہ دیکھیے تشدد ہے اس کو کھینچنا ہے دو درد قوت کے ساتھ اهدينا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم صراط الذين انعمت انعمت انا امتع انعمت ان امتع عليهم المغذوب مقصوب ہے نہیں مغذوب مقضوبان کی کروٹ یہ ہے یہ کارنر ہے کارنر یہ اور یہ روٹ ہے یہ رائٹ سائیڈ ہے یہ لیفٹ سائیڈ ہے یہ جو ہے یہ اس کو دانتوں کے جڑ کے اوپر لے جائیے اس کو جو ہے لیفٹ سائڈ والا جو یہ زبان کا حصہ ہے اس کو دانتوں کے اوپر لے جائے وب مینت پڑھے مکمل کر لے سب دین سے سين اطلعه طاهر ج يدين الصراط المستقيم يهدينا الذين يهدينا الصراط المستقيم اهدينا الصراط المستقيم صراط الذين صراط الذين انعمت انعمت ان في همزاه انعمت انعمت انعم دونوا عين نہیں بڑی اللہ کے واسطہ یا ان محبوبی غیرل محبوبی الم وبلی وبلی چلیے چلیے پہلے سے تھوڑا تھوڑا دھیان دے بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات من يهده الله فلا مضل ومن فلا له ومن يضلل فلا هادي له واشهد الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ربي اشرح لي واحلل العقدة من لساني فوق قولي ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني فوق قولي ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري من لساني فوق قولي ربي زدني علما اللهم احبب الين الايمان وزينه في قلوبنا وكره الين الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم زيننا بزينة الايمان واجعلنا هداه مهتدي اللہ وزین وجاللہ خدا تم مختدین اللہ وزین و خدا تمخین اللہ علامہ پچھلے درس میں ہم لوگوں نے ابد سے متعلق سنا تھا بسم اللہ ابد سے, سے متعلق بس دل دل؟ بسم اللہ کا معنی کیا ہوا شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور جو ہے عرف جار ہے جس کی پوری پوزیشن کہتے ہیں اور یہ با جو ہے کئی معنی کے لیے آتا ہے اس میں آتا, استعانت کے لیے مدد مانگنے کے لیے جیسے بی اللہ بیکا اصول میں تیرے حکم کے ذریعے کیا کرتا ہوں بیکا اصول بی حول تیرے حکم کے ذریعے سے میں حملہ کرتا ہوں اور تیرے حکم کے ذریعے میں پلٹتا ہوں یعنی تیرے ذریعے با ہوتا ہے استعانت کے لیے, مدد کے لیے جیسے جیسے یا سائت الصقف بس یعنی سیڑھی کے ذریعے میں چھت پہ چڑھا تو مدد کس کے لیا آپ نے سیڈی سیڈی سیڈی با جو ہے مدد کے لیے آتا کئی معنی کے لیے اس میں بسم اللہ کا معنی ہوا اللہ کے نام سے یعنی اللہ کی مدد سے اور اللہ کے نام کا ذکر کیا برکت حاصل کرنے کے لیے اسم کا جو ذکر کیا برکت حاصل کرنے کے لیے کیوں اللہ کے نام بہت ہیں جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا تو اللہ کے نام سے صرف ایک ہی نام مراد نہیں ہوگا بلکہ اس سے سارے نام مراد ہیں اللہ کے تمام ناموں کے ذریعہ مدد مانگتے ہیں کیونکہ اللہ نے فرمایا ولی اللہ حسن پدعویا اللہ کے اچھے نام جتنے نام ہیں سب اچھے نام حسنا میں سب سے اچھے نام حسن فولہ کے وزن پر ہے احسن سب سے اچھا اور حسنہ سب سے بہتر سب سے خوبصورت اللہ کے نام سب سے اچھے نام ہے تمام ناموں میں سب سے اچھے نام اللہ کے نام ہے کیا کرو فتع ہو گیا اللہ سے دعا کرو ان ناموں کے ذریعے تو گویا کہ ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ کے اسماء صفات وسیلہ مانگتے ہیں نمبر ایک اللہ کے اسماء حسنا کے ذریعے نمبر دو نیکمل کے ذریعے وسیلہ مانگتے ہیں نیکمل کر کے نیکمل کو وسیلہ بنانا نمبر 3 کسی نیک آدمی سے دعا کرانا یہاں وسیلہ ہے اللہ کے اسما کے ذریعے اسم کے اندر سارے اسماں آ جائیں گے اللہ کے جتنے نام تمام ناموں سے شروع کرتا ہوں یا کھائیں گے تو کھاتا ہوں جو کام بھی کریں گے وہی یہاں پر پوشیدہ ماننا پڑے گا بسم اللہ اللہ کے نام سے میں نے شروع کیا یہ اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں اور اللہ کا نام جو ہے لفظ اللہ کا معنی میں نے کیا بتایا تھا <سلی> اللہ یا الہ کے معنیٰ عبادت کرنا اور <قلع> یا اللہ کے معنیٰ آتا ہے ڈرنا بھی یعنی پلٹنا یعنی کسی مصیبت میں کسی کی پناہ طلب کرنا تو اللہ کا اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اور اللہ کو اللہ اس لئے کہتے ہیں کہ ہر مصیبت میں کس کی طرف پلٹتے ہیں اللہ <قلع> کی <بسلی> اللہ کی طرف پلٹتے ہیں اور ایک معنی آتا ہے تحیرہ حیرت حیر زیادہ ہو جانا اللہ کے ناموں اللہ کے نام کی حد تک تو ٹھیک ہے اللہ کی حالت اور کیفیت کے بارے میں گہرائی کے بارے میں اگر جاننا چاہیں تو نہیں پہنچ سکتے وہاں اللہ کی حقیقت تک ہم نہیں پہنچ سکتے یعنی اللہ کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے اس لیے اللہ کا معنی ہے کہ جس کے اندر لوگ حیر زدہ رہ جائیں اللہ کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے بس اللہ کی عرش پر ہے اس کا علم لیکن اللہ کی کیا حقیقت ہے گہرائی تک ہم نہیں پہنچ سکتے تو اس لیے اس میں اللہ کو کہا گیا اس میں جلال جو صرف اللہ ہی کے لیے آئے گا کسی اور کے لیے نہیں آئے گا شروع اللہ کے نام سے اور اس میں یہ بھی ذکر ہے اللہ اللہ اکیلے اللہ کیوں ہے اس لیے کہ تمام خوبیوں کا مالک ہے تمام صفات کا مالک ہے تمام اچھے ناموں کا مالک ہے اس لیے اللہ کے بعد رحمٰن رحیم کا آیا اور اس کے بعد جتنے بھی اسما و صفات ہیں سب اللہ کی طرف پلٹیں گے کہ اللہ ہے اس لیے کہ رحمان اللہ ہے اس لیے کہ رحیم اللہ ہے اس لیے رحمان رہے کہ وہ سلام ہے مومن ہے محمین ہے عزیز ہے جب بار جیسے اللہ نے فرمایا وہی اللہ جو حقیقی معبود ہے اس کے علاوہ کوئی حقیقی معبود اللہ کیوں اللہ عالم الغیب و شاہ غائب اور حاضر سب کو جاننے والے ہیں غائب اور حاضر غائب جو انسان کی نگاہوں سے مخفی ہے اور شہادت جو انسان کی نگاہوں کے سامنے اللہ کے سب حاضر ہی تو اللہ تمام چیزوں کا جاننے والا ہے اس لیے اللہ کی عبادت کی جائے گی اور اللہ اللہ ہے اس لیے کہ وہ عالم الغیب شہاد وہ رحمٰن الرحیم اللہ ہی کی عبادت اس لیے کہ وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اللہ کو اللہ کیوں کہتے اس لیے الم علی کے وہ بادشاہ ہے القدوس و حرائب سے پاک ہے السلام وہ سلامتی والا ہے اور سلامتی دینے والا ہے اس کے بعد المومن اللہ ہی اللہ ہے اللہ ہی عبادت کے الگ کیوں ہے کہ وہ امن دینے والا ہے کیا دینے والا ہے امن دینے والا ہے یہ بندوں کے ایمان کو قبول کرنے والا ہے دونوں مانا ہے مومن مانے امن دینے والا اور, اور ایمان کو قبول کرنے والا اللہ ہی اس لیے ہے کہ وہ امن دینے والا ہے اور ایمان کو قبول کرنے والا ہے السلام اللہ کی آباد اس لیے کہ وہ سلام سلام کے ہر عائد سے پاک ہے اور دنیا میں آخرت میں جس کو بھی سلامتی اسی کی طرف سے ملتی ہے جس نماز میں پڑھتے ہیں علینا عباد اللہ جب یہ دعا پڑھتے ہیں السلام علین عباد اللہ صحیح اس آسمان اور زمین میں جتنی اللہ کی نیک مخلوق ہے فرشتے ہیں انسان ہیں جنات ہیں کیڑے مکوڑ ہیں جو بھی نیک مخلوق ہے جو گناہ نہیں کرتے یا جو اللہ تعالیٰ کی عبادت تعت کرتے ہیں ان تمام کو سلامتی پہنچتی ہے ہم یہاں پڑھتے ہیں لیکن سلامتی ساری مخلوق کو پہنچتی ہے فرشتوں کو بھی سلامتی پہنچ رہی ہے ٹھیک ہے نا جنت کے اندر جو نعمت ہے اس کو بھی سلامتی پہنچتی ہے ہماری یہاں نماز پڑھنے وہ اللہ ہی اللہ ہے عبادت کے لاکھ و السلام عمومن ہے الاض مہم جو ہر تمام پر کنٹرول کرنے والا ہے تمام پر مسلط ہے اسے اس کے کنٹرول سے کوئی باہر نہیں العزیز جو عزت والا ہے اور عزت دینے والا ہے اللہ الجبار جو جس کی طاقت سب کے اوپر ہے اور تمام ٹوٹے ہوئے لوگوں کو جوڑنے والا ہے چبر کے معنی دونوں مانا جب بار یعنی قوت والا ہے سب بہت زیادہ ہیبت والا اور جب جب بار ایک معنیٰ ٹوٹے ہوئے لوگوں کو جڑنے والا ہے اللہ جو عظمت والا ہے متبر بہت بڑا ہے اس سے بڑا کوئی نہیں متکبر سبحان اللہ عمیش. اللہ حرائب سے پاک ذات کے اعتبار سے بھی اللہ حرائب سے پاک صفات کے اعتبار سے بھی اللہ حرب سے پاک اللہ کے جتنے فیصلے ہیں اللہ کے جتنے کام ہیں اس میں بھی کوئی عائب عزیز نہیں. نہیں. الجبار البحان اللہ عام عشر اللہ پاکوں سے جشر کرتے تو یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے تمام اللہ کے ناموں سے جو رحمان اور رحیم رحمان اور رحیم کا تذکرہ کیا یہ دونوں اللہ کے نام ہیں رحمان بھی اور ابن عباس فرماتے ہیں اسمان رقیقان قان عرق و حدم عامن دونوں اللہ کے نام ان میں سے ایک نام دوسرے نام سے زیادہ گہرا ہے باریک ہے تو اب رحمان کے اندر بھی رحمت اور رحیم کے اندر بھی رحمت تو اہل علم کے قول کے مطابق دنیا کے اندر اللہ کی رحمت نومی پر بھی ہے اور کافر پر بھی ہے رحمت وہ ہے جو مومن اور کافر دونوں پہ اللہ کی رحمت ہے کہ رحمان فالان کے وزن پر کس پر وزن پر ہے فعلان جیسے یہ, دیکھ. یہ کیا ہے رحمان یہ کس وزن پر ہے فعالان اور رہیم جو ہے وزن اس میں کثرت پایا جاتا ہے رحمان میں معنی میں کیا پایا جاتا ہے کسرت پایا جاتا ہے یہ رحمان کے اندر دنیا میں بھی اللہ کی رحمت ہے مومن پر بھی اور کاپل پر بھی اور رحیم جو ہوگی یہ اسیم مان والوں کے لیے خاص رحمت وکان اب المنینا رحیمہ وکان اب یہ جیسے الرحمان الب القرآن فلقل انسان دیکھیے انسان رحمان جس نے قرآن سکھائے ابھی اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہی قرآن آیا اگر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی تو قرآن نازر نہیں ہوتا اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو رحمت بھی کہا ان نظر قرآن شفا رحمۃ قرآن میں شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے نا شفا اور رحمت ہے کہ نہیں اللہ نے فرمایا البفبل <تصفح> اللہ و برحمت اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر کیا ہونا چاہیے خوش ہونا چاہیے اللہ کے فضل سے مراد اسلام اور رحمت سے مراد قرآن قرآن اللہ کی رحمت ٹھیک ہے علم القرآن رحمٰن نے قرآن سکھایا خلق خل انسان ایسان کو پیدا کیا اور ایسان میں مومن بھی ہیں اور کافر بھی علم اور بیان اس کو بولنے کی طاقت دی جس کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی اس میں مومن بھی ہیں اور اللہ کی رحمت کی وجہ سے قرآن آیا اللہ کی رحمت کی وجہ سے انسان کو پیدا کیا اللہ کی رحمت کی وجہ سے رحمان کی نہیں اور بیان دی قویت کو رحمت کی وجہ سے اشم سو القمرو اس اللہ کی رحمانیت کی وجہ سے کیا ہے سورج اور چاند جو ہے گردش میں علاقے تو رحمان کا مانا ہوگا اللہ کی رحمت دنیا میں مومن پر بھی ہے اور کافر پبھی رحیم جو اللہ کی خاص رحمت ایمان والوں کے لیے نمبر ایک نمبر دو حدیثی اللہ نے کی جعل اللہ رحمت امیت اللہ نے رحمت کے کتنے حصے بنائے ہیں سب حصے بنائے ہیں نینوے رحمت اللہ تعالیٰ نے نا ہو سات سات جو جو جو اللہ نے رحمت کے سو حصے بنائے کا اند وتی سعد وتی سی نجوزہ منانبی رحمت اللہ نے اپنے پاس روک لیا ہے پنزل فلد جزن واحدا اور ایک ایک حصہ اللہ نے دنیا میں اتارا ہے فمن ذیالک الجز تتراحمل خلائق اسی ایک رحمت کی وجہ سے ساری مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے یہاں تک ایک ماں اپنے بچے پر ایک باپ اپنے بیٹے پر مہربان ہوتا ہے اللہ نے وہ رحمت ڈالی ہے کسی کے دل کسی کے دل میں کسی کے بارے میں ہم دردی ہوتی اسی ایک رحمت میں حتہ طرف ادا بطوخہ یہاں تک کہ ایک چوپایا جو ہے اپنے چھوٹے بچے کو اپنے کھر سے بچاتا ہے کہیں کہیں اس کے پاؤں سے اس کے بچے کو تکلیف نہ ہو جائے سمجھ رہے ہیں نا اسی ایک رحمت کا حصہ ہے اور ہر دو رحمت کے درمیان کی دوری کلو طباع کلو رحمت التباق مبین نے سما الا ہر رحمت کے درمیان ایک رحمت دو رحمت کے درمیان اتنی دوری ہے جتنی آسمان اور زمین, زمین, زمین, زمین کے درمیان ہے وفی اداکہ نے یہ ملیہ مکمل رحمۃ شریف میں ہے کہ ننانوے رحمت اللہ قیامت کے دن اپنے مومن بندوں پہ کرے گا کس پر کرے گا مومن بندوں پہ کرے گا سمجھ میں آیا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم اور رحیم کے بارے میں بتایا کہ یہ رحیم جو ہے اللہ کی خاص رحمت ہے مومن کے ساتھ مومن کی وہ خاص رحمت دنیا میں بھی ہے اور خاص رحمت اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہدایت ملتی ہے خاص رحمت اللہ کی رحمت کی وجہ سے انسان کا دل دین کی طرف مائل ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت کی وجہ سے انسان کے دلوں میں ایمان کی زندگی آتی ہے جب تک اللہ کی رحمت نہیں ہوگی کسی کا دل زندہ نہیں ہو سکتا اللہ نے کہا وہ امن نے کہا نمہی کافل کی مثال مردے کی اور مومن کی مثال زندہ کی وہ آدمی جو مردہ تھا ہم نے اس کو زندہ کیا کیسے زندہ کیا ایمان کے کی ذریعے زندہ کیا یہ بھی اللہ کی رحمت ہے رحمت اور لو اس کو نور دیا یہ نور کیا قرآن ہے یہ بھی اللہ کی رحمت ہے یہ نور کے ذریعے اللہ نے ہمارے لیے روشنی عطا فرمائی قرآن نور ہے یا نہیں اللہ نے کہا نورا مبینا. ہم نے کھلی روشنی نازل کی جا نور خطاب المدین تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کیا آ کیا آ نور نور کھلا ہوا کتاب کھلی ہوئی کتاب یہ ادیب اللہ اللہ اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے منی تباردوان ہو جو اس کی رضا کو حاصل کرے سلامتی کے راستوں کی طرف اور یقر جو مینت الماعت لنبید اور اللہ تعالی تاریکیوں سے نکالتا ہے روشنی کی طرف تو یہ اللہ کی رحمت ہے مومن کے لیے جو رحمت ہے دنیا میں خاص رحمت اور کابر کے لیے عام رہ یہ آسمان و زمین کی وسعت یہ ہواؤں کا چلنا یہ بادلوں کا چلنا یہ دریائی سفر یہ سمندری سفر یہ خشکی یہ کاروبار کا ہونا یہ بارش کا آنا یہ سب کیا ہے رحمت رحمت اللہ اللہ کے آثار کی طرف دیکھو اللہ کی رحمت کے آثار کیا ہیں کہ اللہ نے بارش برسائی مرد زمین کی زندگی یہ سب اللہ کی عام رحمت ہے لیکن اللہ کی خاص رحمت یہ کہ اللہ مرد دلوں میں ایمان کی زندگی طا کریں تو اس لیے رحمت کے ذریعے سے دعا کرنا نبی سنت ہے یا حیو یا قیوم قیومتی کا نفسی طرف ترفتہ ہمیشہ زندہ رہنے والے قائم رہنے والے بے کا تیرے رحمت کے واسطے سے تجھے فریاد طلب کرتے ہیں اسلح علی شانی کُل میرے تمام کاموں کی اصلاح کر فلاں تکلی نفسی ترفت ایک لمحے کے لیے بھی مجھ کو میرے نفس کے حوالے لا لا لا کرتا کرتا رحمت سے دعا کیا کہ نہیں کیا, کیا, کیا؟, کیا؟ اللہم ارجو رحمۃ رحمتک ارجو اللہ رحمت کا ارجو فلا تکلانفسی ترفت اسلحلی اللّہ اللہ تیری رحمت کے امیدوار ہیں مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میری نفس کے حوالے نہ کر وصل علی شانی کل اور میرے تمام کاموں مکھی اصلاح کر لا الا اللہ تیرے علاوہ کوئی مغل برہم لہذا اس دعا کو یاد کرتا. یا حیو یا قیوم صبح شام کی دعا میں بھی یا حیو یا قیوم رحمتی کا علی شانی ولا تکلنی اللہ نفسی طرف دعید. اللہ مرحمت اللہ فلا اللہ اللہ کی رحمت میں با امید پایا جاتا ہے الحمد للہ اللہ کی رحمت میں کیا ہے امید کا مان اللہ سے امید کے ساتھ اس لیے کہا اچھا ان غفور اے میرے بندوں جنہوں نے اپنے جانوں پہ زیادتی اللہ کی رحمت سے نامد میں اللہ تعالی سارے گناہوں کو معاف کر دے گا بے شک اللہ غفور الرحیم ٹھیک ہے لبیاء الم القافر محمد اللّہ مین الرحم ماقن طفیع جنتی اگر کافر کو اللہ کی رحمت کا علم ہو جائے کوئی کافر اللہ کی جنت سے نا امید نہیں ہوگا ٹھیک ہے اتنی اگر مومن کو معلوم ہو جائے اللہ کے پاس عذاب کیا ہے اللہ کی پکڑ معلوم ہو جائے حیبت کی وجہ سے بھی جنت سے نہ امید ہو جائے گا تو ایمان جو میں دونوں چیزیں ہونی چاہیے امید بھی ہونی چاہیے اور خوف بھی ہونا چاہیے ایمان میں اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھی ہے اور اللہ سے ڈر بھی رکھی ہے یہ ایک موضوع ہے اسی پہ اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ پھر کل آپ لوگوں کا آنا جو ہے توحید سے ہے یا قریب قریب سے میرا خلے سے جی خلے سے آتا ہوں اور ابھی تو اچھا اچھا میں کل جو ہے رات میں ادھر رہنا ہے تو اگر آپ لوگ کہیں تو میں کل توحیدی میں نماز پڑھ لوں آپ لوگوں کو سہولت زیادہ ہے بہتر ہے وہاں پچاس روپئے جماعت ٹھیک ہے دعائیں سبھی تھوڑا یاد کر لیجیے سب کو یاد ہے جی اللہ مرحمۃ اللہ تکلنی اللہ نفسی وسلّہ علی اللہ ٹھیک ہے آپ رحمت اللہ کی سلامتی جنت کے لوگوں پر بھی ہوگی بولے جیسا یہ اسلام علینسلانی پڑھتے ہیں جتنی اللہ کی مخلوق ہے زمین میں آسمان میں یہاں تک کے جنت میں بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا بھائی مخلوق کیا کیا بنا اللہ وہ بھی تو مخلوق ہے یا نہیں تو ہماری دعا کی سلامتی جنت میں اور آسمان میں فرشتوں پر تمام زمین کی گہرائیوں میں جتنی ساری مخلوق ہے سب کو پہنچتی ہے ان کے لیے بھی ہم پڑھ سکتے ہیں نہیں ہم پڑھتے ہیں پہنچتی آپ کو پڑھنے کی ضرورت آپ پڑھتی ہیں پڑھیں گے تو سب کو پہنچے گا